ان الدین یکب الفقہ کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ولافکون حافی صبیر اللہ اور اس کی زکوۃ نہیں دیتے اللہ کے رستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے تو کہا گیا کہ یوم یو ما علیہ حافی ناری جہنم اس سونے چاندی کے زیورات کو جہنم کی آگ کے اندر سرخ کیا جائے گا فتک وا بہا جبا و اور جس نے زکوۃ نہیں دی ہوگی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 ہم سے کہتے ہیں ہم اس سے زکاعت نہیں دیتے کہ ہمارے شوہر نہیں دیتے بھئی شوہر تو اپنے مال کی زکاعت دے گا آپ اپنے مال کی سکاط ملکیت کے معاملے میں مرد اور عورت چاہے وہ میاں بیوی ہوں چاہے وہ بڑے ہو جائیں تو بہن بھائی ہوں یا باپ بیٹی ہوں یا ماں بیٹا ہوں ملکیتیں جدا جدا ہوتی ہیں ملکیت الگ الگ ہوتی ہے ہر کوئی اپنی ملکیت کا کا حساب وقت ہے تو ایک تو زکوۃ کو دیکھ اچھے طریقے سے